ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينفحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم مجاهدين إسلام أنصار مهاجرين وار تهريك تالبان فاكستان كرزاكارو فدايو جان نسارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج جمعہ دستانیہ 1431 سو ہجری جمعہ کا مبارک دن ہے آج کے اس مبارک دن سے انشاءاللہ اللہ چالیس حدیثوں کی ترتیب ہم شروع کرنا چاہتے ہیں اس میں سب سے پہلی حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے بر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات یعنی تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اگر نیت صحیح ہوگی تو عمل بھی قبول ہوگا اگر نیت میں فرق ہوگا اگر نیت میں فرق آئے گا تو عمل بھی قبول نہیں ہوگا وہ ان نمال کل عمر امانوا اور ہر آدمی کو اس کی نیت کے مطابق بدلا دیا جائے گا اگر کوئی شخص اچھی نیت کے ساتھ کوئی عمل کرے گا تو اس کو اچھا بدلا دیا جائے گا اور اگر کوئی شخص بری نیت کے ساتھ اچھا عمل کرے گا یعنی بری نیت وہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتا ہے یا کوئی آدمی ریا کے لیے کرتا ہے یا کوئی آدمی اپنے قوم کا نام بلند کرنے کے لیے کرتا ہے تو یہ سب بری نیتیں ہیں اگرچہ عمل اچھا ہو تب بھی اس عمل میں اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا من کانک ہجرت ہو اللہ و رسول ہی جس شخص کی ہجرت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہوگی ہجرت ہو الل اللہ تو اس کی ہجرت اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہوگی امن کانک ہجرت ہو لی دنیا بہا اور جس کی ہجرت دنیا کمانے کے لیے ہوگی اومرا تمینا یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوگی تو ہجرت وہ علا ماہی تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے ہوگی جس مقصد کے لیے اس نے نیت کی ہے میرے دوستو اللہ تعالی نے ہمیں جہاد کے عمل کے لیے قبول فرمایا ہے الحمد ہم اس جہاد میں لگے ہوئے ہیں اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنی چاہیے اپنی نیتیں صاف کرنی چاہیے اگر ہم اپنی نیتوں کو صاف کریں گے اور نیتوں کی اصلاح کریں گے تو انشاء اللہ ہم اپنے عمل میں کامیاب ہوں گے اور اپنے جہاد میں کامیاب ہوں گے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اے پیغمبر خدا ایک شخص غنیمت کے لیے جہاد کرتا ہے ایک شخص نام بنانے کے لیے اور شہرت کمانے کے لیے لڑتا ہے اور ایک شخص اپنی قومی غیرت کے لیے لڑتا ہے اور ایک شخص اپنی بہادری کے لیے لڑتا ہے یعنی بہادر ہونے کی وجہ سے لڑائی کا شوقین ہے تو ان میں سے کون اللہ کے راستے میں لڑنے والا مجاہد ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون بیان فرمایا وہ ایسا قانون ہے جو کہ کلی ہے اور سب کے لیے ہے فرمایا کہ منقون فہو افی سبھی یعنی جو شخص اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے شریعت کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے جنگ کرتا ہے اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے فهو في سبھی للہ وہ اللہ کے راستے کا مجاہد ہے یعنی اللہ جل جلال نے ہمیں تمام اعمال کو صحیح نیت کے مطابق کرنے کے لیے امر فرمایا ہے ارشاد ہے اور حکم نہیں کیا گیا ہے بندوں کو مگر یہ کہ وہ اللہ کے اللہ کی عبادت کریں دین کو خالص کرتے ہوئے نیت کو خالص کرتے ہوئے ارادے کو خالص کرتے ہوئے اس لیے ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ روزہ ہو چاہے زکوٰۃ ہو یا چاہے جہاد ہو یا دوسرے اعمال ہو نیکی کے اعمال جتنے بھی ہم کرتے ہیں ان میں ہماری نیت صاف ہونی چاہیے ہماری نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنے امیروں کی طاعت کریں اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنے ساتھیوں کی خدمت کریں اللہ کی رضا کے لیے ہم عملیات میں جائیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہم فوجیوں پر حملے کریں اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنے آپ کو قربان کریں تب کہیں جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص غنیمت کے لیے لڑتا ہے یا جو شخص ریاکاری یعنی بندوں کو دکھانے کے لیے اور نام کمانے کے لیے شہرت کی خاطر لڑتا ہے یا جو شخص اپنی قومی غیرت کے لیے لڑتا ہے یا جو شخص بہادری کی وجہ سے لڑتا ہے تو یہ مجاہد نہیں ہے بلکہ ان کا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں اس لیے ہمیں اللہ کے لیے کیے جانے والے اعمال نیک اور صالح اعمال کو نیک اور صالح نیت کے ساتھ کرنا چاہیے ورنہ میرے دوستو جس طرح ہم دنیا میں مشقت میں مبتلا ہیں نعوذ باللہ اللہ حفاظت فرمائے اگر ہمارے اعمال قبول نہ ہوں تو ہم آخرت میں بھی مصیبت سے نہیں بچ سکتے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جہنم میں سب سے پہلے کن لوگوں کو ڈالا جائے گا جہنم میں سب سے پہلے کن لوگوں کو ڈالا جائے گا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگوں کو تین قسم کے لوگوں کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا ان میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کا ذکر فرمایا آپ ذرا تصور فرمائیے کہ شہید جس کا بہت اعلیٰ ارفا مرتبہ ہے گزشتہ درسوں میں بھی ہم نے شہید کے مقامات و درجات کو بیان کیا ہے یعنی ظاہر میں تو وہ شہید ہے اور لوگ اس کو شہید سمجھتے ہیں لیکن نیت خالص نہ ہونے کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اس حدیث کی تفصیل میں آتا ہے کہ شہید اللہ جل جلال کے سامنے لایا جائے گا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو تو شہید کہے گا کہ اے اللہ میں نے تو تیرے دین کے لیے قربانی دی ہے میں نے تو اپنا خون بہایا ہے اپنی جان قربان کی ہے مجھے کیوں کر جہنم میں ڈالا جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے تو نے تو اس لیے جہاد کیا تو نے تو اس لیے لڑائی کی تو نے تو اس لیے قتال اور عملیات میں حصہ لیے کہ لوگ تجھے قہرمان کہیں لوگ تجھے بہادر کہیں بس جو تمہارا مقصد تھا وہ تو ہو گیا ہے یعنی لوگوں نے دنیا میں تمہاری تعریف بھی کر لی لوگوں نے دنیا میں تمہاری سی بھی بنا لی لوگوں نے دنیا میں تمہاری فلمیں بھی بنائی تو تم نے تو اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے تو حکم دیا جائے گا کہ اٹھاؤ اسے اور جہنم میں ڈال دو فصو ہے بالا وج اور اسی طرح پھر صحیح, یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے بغیر اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال تو خرچ کرتا ہے لیکن شہرت کے لیے خرچ کرتا ہے اور اسی طرح وہ عالم اور وہ قاری جو کہ اللہ کا نام تو لیتا ہے لیکن اخلاص کے ساتھ نہیں صحیح نیت کے ساتھ نہیں ان تین قسم کے لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا میرے دوستوں اور میرے نوجوان ساتھیوں فدائیوں عمرا معرین عمندان اللہ جل جلال کے سامنے دست بدعا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو صاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص فرمائے اگر کہیں بھی ہماری نیت میں کمی موجود تھی اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو اس طرح صاف فرمائیں کہ ہماری نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو جائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کا دین غالب ہو جائے یہ ہمارا مقصد ہو نہ غنیمت ہمارا مقصد ہو نہ شہرت اور ہمارا مقصد ہو اور نہ ہی قومی زیرت ہمارا مقصد ہو اور نہ ہی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے ہم جنگ کرتے ہوں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کی شریعت کو بالا کرنے کے لیے ہمارا جہاد ہو تو انشاءاللہ اللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے حدیث کو آخر میں دوبارہ تکرار کرتا ہوں تاکہ جو ساتھی رہ گئے ہیں وہ اس حدیث کے معنی کو اور الفاظ کو سمجھ لیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الاعمال بالنیات یعنی تمام اعمال قدار و مدار نیتوں پر ہے وہ ان مانوا اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق اجر دیا جائے گا ومن كانت هجرته الى الله ورسوله بس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی فہجرت ہو اللّہ رسولی تو اس کی ہجرت اللہ و رسول کے لیے ہوگی وہ من کانت ہجرت ہو سی بہا اور جس کی ہجرت دنیا کمانے کے لیے ہوگی اور عمراطن کے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوگی فہجرت ہو اللہ ما حاجر تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے ہوگی جس مقصد اور نیت کے لیے اس نے ہجرت کی میرے دوستو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ نیتوں کو ہم صاف کریں اور اس کے بعد تمام مجاہدین سے درخواست کرتا ہوں کہ نیتوں کو صاف کر کے اللہ کے سامنے سر سجود ہو کر دعا کریں کہ اللہ تعالی جس امتحان میں ہمیں آزما رہا ہے اس امتحان میں ہمیں کامیاب فرمائے و صلی اللہ وسلم على سیدنا محمد آلہ وبارک وسلم و جزاک مل